خاتم المرسلین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نچار پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فیضان مدنی مذاکرہ مختلف سلسلے اس میں ہوتے ہیں اور اس میں کبھی فیضان نماز ہے کبھی اور مدر منوں کے سوالات اور امن سنت کے جوابات اسی طرح مختلف موضوعات پر فیضان وضو اور اس طرح مختلف موضوعات پر سلسلے ہوتے ہیں تو ایک انسی کا موضوع اسلام کی بنیادی باتیں ہیں اور اسلام کی بنیادی باتوں میں آج ہمارا موضوع ہے ختم نبوت امگیہ کرام علی وصولات و کے تعلق سے کیا ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے اور اسی طرح پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے اس موضوع کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں اور ختم نبوت کے موضوع پر ان شاء اللہ آپ کو مدنی گلدستے دکھائی جائیں گے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نوت کب عطا کی گئی آئیے مداری گلدستہ دیکھتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے نبی ہیں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت قبل ثابت ہوئی فرمایا جب کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے صدر شریعہ بدر طریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ کبی بہار شریعت جلد اول پیج نمبر ایٹی فائیو تا ایٹی سکس پر فرماتے ہیں سب سے پہلے متنگوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملا روزے می ساخ وہی جس دن وہ عہد لیا گیا تھا روزے می تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نصرت یعنی مدد کرنے کا عہد ان پرومس لیا گیا اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء ہیں نبیوں کے بھی نبی ہیں اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے امتی سب نے اپنے اپنے عہدے قریب میں اپنے اپنے مبارک دور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا نائب ہونے کی حصیت سے خلیفہ ہونے کی حصیت سے کام کیا کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے یہاں آدم کا پتہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی ہے ان سے آغاز رسالتے صلی اللہ ہوئی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آدم کا پتلا نہ بنا تھا تب بھی وہ نبی تھے تو پیارک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو نوت کب عطا کی گئی اور اس کے تعلق سے آپ نے مدر پھول وضاحت امیر وسلمت کے شعر اور ایک انداز یہ بھی دیکھا اور مدنی منی نے ایک سوال کیا امیر سنت نے آپ کو اس کے مدری پھول دیے ہیں تو ہمیں شروع ہی سے اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل ہو اور ان کے بارے میں ہمیں معلومات بھی ہو اور درست معلومات ہو درست معلومات کا درست ترین ایک ذریعہ مدر مذاکرہ بھی ہے تو مدنی مذاکرے میں بھی دیکھا کریں مدنی مذاکرے میں خود بھی شامل رہیں اور مدنی منوں مدنی منیوں کو بھی مدنی مذاکرہ دکھایا کریں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہوا کریں عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں کبھی آپ دیکھتے ہوں گے مدنی مذاکرے کے اندر او وی کے ذریعے ہزارہ عاشقان رسول کسی مقام پر جمع ہوتے ہیں کوئی دوسرے مقام پر جمع ہوتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہوتے ہیں اور بیرون ملک کے بھی کئی ممالک کے اندر اجتماعی طور پر ہزارہ عشقان رسول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کو اجتمای طور پر دیکھنے کی سیادتیں حاصل کرتے ہیں اور یوں جب مستقل مدنی مذاکرے ہوتے ہیں تو مدینہ مدینہ ہوتا رہتا ہے تو آخری نبی علی السلام کی دو نشانیاں یہ ایک بڑا اہم مدنی گلدستہ بہت دلچسپ ان اللہ الرحمن دیکھیے زید بن سعنا نامی ایک یہودیوں کا علم بارگاہ رسادت میں حاضر ہوتا ہے اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نما وسلم ہے کھجوروں کا سودا کیا معاہدے کے مطابق خجورے دینے کی مدت میں ابھی دو دن باقی تھے کہ اس یہودی عالم نے ہرے مجمع میں سرکار صلی اللہ تعالی والی وسلم کا دامن اقدس پکڑا اور انتہائی تل لہجے میں کھجوروں کا مطالبہ کیا اور چلا چلا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی والی وسلم تم سب عبد کی اولاد کا یہی طریقہ کہ تم لوگ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہیں یہ ناقابل برداشت منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جلال لا اور انتہائی غضبناک نظروں سے گھور کر دیکھا اور کہا او دشمن خدا او رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علی سے ایسی گستاخی کر رہا ہے باقی قسم اگر شہن مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہ ہوتا تو میں ابھی, ابھی تیری گردن تلوار سے اڑا دیتا یہ سن کر اس نے اخلاق اور نرمی کے پائے کر مدینہ کے تاجبر رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا اے عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے پھر سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اے عمر اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو حضرت سعید فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو اس کے حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو زید بن سانا نے کہا اے عمر میرے حق سے زیادہ کیوں فرمایا چونکہ میں نے تجھے اہی ترچی نگاہوں سے دیکھا تجھے خوف زدہ کیا اس لیے تمہاری دل جوئی کے لیے مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجورے زیادہ دینے کا حکم دیا ہے یہ سن کر زید بن سانہ نے کہا اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں سنو میرا نام زید بن سانہ ہے حضرت عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا وہی زید منصانہ جو یہودیوں کا بہت بڑا مشہور عالم ہے کہا جی ہاں یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر ام نے شمشاہ وزین صلی اللہ تعالیٰ علیہ ویسا گستا کی برابر کیا جواب دیا اے عمر دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات شریف میں نبی آخر الزما کے بارے میں جتنی نشانیاں پڑھی تھی ان سب کو میں نے سرکار صبح مل وسلم میں موجود پایا مگر دو مزید نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی تھا ایک یہ کہ اگر یہ آخری نبی ہوں گے تو ان کا حلم یعنی نرمی جہل پر غالب رہے گا جہلت پر ان کا علم یعنی نرمی جو ہے اس کا غلبہ رہے گا اور دوسرا یہ کہ جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہلت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کی نرمی بڑھتی چلی جائے گی لہذا اس ترکیب سے میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی سرکار صلی اللہ پہناری والی وسلم میں دیکھ لیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی یہ بڑا کہیں کل میں شہادت پڑا اور مسلمان ہو گئی اللہ صلی محمد مسلمان ہونے کے بعد کہا اے عمر میں بہت مالدار آدمی ہوں تمہیں میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حبیب پرمدگار سرکار عمد قرار احمد مختار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر سودا کیا صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پہرا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اسی امت کے اندر مشہور بلکہ پچھلی امتیں بھی اس بات کو جانتی تھیں کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے کیا اوساف ہیں اور ان اوصاف کو بھی پہچانتی تھی اور اس کی بڑی پیاری مثال آپ نے اس واقعے کے اندر دیکھی ہوگی کہ جو ایمان تعدا کرنے والی ہے کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف آپ کی ناتے پچھلے امتوں میں بھی تھی پیارے آکا صلی اللہ تعالی علی و وسلم کی شان کتنی ہی پیاری اور آپ کا آخری نبی ہونا یہ پچھلی امتوں میں بھی مشہور تھا عقیدہ ختم نوبت اس کی تفصیل بھی جاننی چاہیے آئیے آپ کو بغیر گلدستہ دکھاتے ہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مرزائی، احمدی اور قادیانی ان تینوں میں کیا فرق ہے مرزائی، احمدی اور قادیانی ان تینوں میں کیا فرق ہے یہ تینوں ایک ہی گروپ کے نام ہیں دراصل اس گروپ کا بانی جو تھا یہ اس کا نام ہے مرزا غلام احمد آدیانی اب یہ چونکہ یہ مرزا اس کا مطلب وہ سر نیم مرزا ذات یا جو کہہ دے تو مرزا سے یہ مرزائی ہی کہلاتے ہیں یہ لوگ جو اس کو نبی مانتے ہیں اور غلام احمد اس کا نام تھا تو اس کی نسبت سے یہ احمدی کہلاتے ہیں اور قادیان کسی شہر کا نام ہے تو اس کی نسبت سے یہ قادیانی ہے تو یوں یہ لوگ یعنی کہ تین ناموں سے پہچانے جاتے ہیں مرزائی احمدی قادیانی یہ تینوں ایک ہی ہیں اور چونکہ ختم نبوت کو ماننا یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے بازا کا اعلان فرما دیا لا نبی یا باڈی میرے بات کوئی نبی نہیں آئے گا تو میرے بعد کوئی نبی نہیں تو اب اس پر ایمان لانا یہ شرط ہے ضروریات دین میں سے یعنی جو نبوت یعنی کسی کو پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبی مانے بلکہ نبوت کو ممکن جانے کہ ممکن ہے کہ کوئی نبی بن جائے کسی کو نبوت مل جائے تو وہ بھی کافر ہے اسلام کے دائرے سے خارج ہے اور اس کو مرتد سمجھنا کافر سمجھنا یہ ضروری ضروری اور ضروری ہے دوسرے نبی کا جو کلمہ پڑے جھوٹے نبی کا اس کو کافر جاننا مرتد جاننا یہ ضروری ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ کچے مسلمان ہیں تو پکتے مسلمان ہو جائے تو وہ کچے مسلمان بھی نہیں ہے جو غلام احمد کازیانی کی نبوت کو مانتے ہیں وہ اسلام سے بالکل خارج ہے اسلام سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے اور یہ بالکل مرتد ہیں اور اسی مذہب پر اگر یہ مرے جو بھی قادیانی اسی مذہب پر مرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہاں تک کہ بت پرست جو ہوتے ہیں خدا کا جو انکار کرتے ہیں بت پرستی کرتے ہیں مشرق ہے ان سے بھی زیادہ سخت سزا جو ہے نا یہ مرتدین کی ہے فصل قادیانیوں کی یہ اس سے بھی زیادہ جہنم کے گہرے طبقے میں ہوں گے اور کبھی بھی نہیں نکلیں گے اس سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے کو نبی ماننے والوں کان کھول کر سن لو کہ جب مسلمان معذ اللہ جو گناہوں کے سبب جہنم میں گئے بھی تھے تو وہ جب جہنم سے نکال دیے جائیں گے تو اب صرف اور صرف جہنم میں وہی لوگ رہ جائیں گے جو اسلام پر نہیں مرے تھے کفر پر مرے تھے کافر تھے تو ایسے ہر کافر کو جو اب جہنم میں رہ گیا اس کو آگ کی ایک پیٹی میں ڈالا جائے گا ہر کافر کو الگ الگ تنہا تنہائی یہ بھی ایک عذاب ہے تو یہ تنہا ایک آگ کی پیٹی آگ کے صندوق آگ کے باکس میں اس کو ڈالا جائے گا اور اس آگ کے باکس کو آگ کا افل یعنی فائر रॉक لگا دیا جائے گا پھر اس के बॉक्स को दूसरे आग के बॉक्स में रखा जाएगा और इस दोनों के دونوں जो درمیان جو گیپ ہوگا نا باکسوں کے درمیان ان باک کے درمیان جو گیپ ہوگا اس میں بھی آگ بڑکائی جائے گی اب وہ ایک لاک پھر اس کو بھی آگ کا لگا دیا جائے آگ کے اس کے درمیان بھی آگ روشن کی جائے گی اور اس کو آگ کا لاک لگا دیا جائے گا اب وہ شدید شدید شدید آگوں میں اکیلا ہر ایک سمجھے گا کہ اب میں اکیلا رہ گیا جہنم میں اور پھر ان کو اعلان کیا جائے گا اور وہ ان کو ایک مینا دکھایا جائے گا شیپ بہت بڑی بہت بڑا شیپ دکھایا جائے گا مینا اور کہا جائے گا کہ یہ موت ہے اور اس کو دکھا کر اس کو جبا کر دیا جائے گا اس شیپ کو جنتوں کو کہا جائے گا کہ تمہیں مبارک ہو تمہیں خوشخبری ہو کہ اب تم کبھی بھی اس میں سے نہیں نکلو گے تو ان کے لیے خوشی والا خوشی ہوگی اور ہر کافر کو بھی وہ دکھا کر جبہ کیا گیا ہوگا تو ان کو کہا جائے گا کہ اب تم کو اثرت ہو کہ تم کبھی بھی اب اس آگ سے جہنم کے عذاب سے نہیں نکالے جاؤ گے تو ان کے لیے غم بالائے غم تو اس لیے جو بھی ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں میں ان کو ہمدردانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے حال پر رحم کریں اپنی جان پر ظلم نہ کریں اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لے آئے اور جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کو مرتد سمجھے اس کو نبی جو مانتے ہیں ان کو بھی مرتد سمجھے یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے اور اسلام کے دامن میں آ جائیں اسی طرح جو بھی نان مسلم دنیا میں مجھے سن رہے ہیں میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اسلام امن مطلب اور فل مذہب ہے آپ اس کو قبول کر رہے ہیں ان شاء آپ کو کل بھی سکون ملے گا دل میں بھی سکون اور اطمینان داخل ہوگا انشاءاللہ شاء آپ کو دنیا میں بھی راحت ملے گی قبر میں بھی راحت ملے گی قیامت میں بھی راحت ملے گی اور انشاءاللہ اللہ جنت کی ابدی نعمتیں نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے آپ کو سرفراز کیا جائے گا ان شاء اللہ, اللہ عزوجل. عزوجل. محمد. تو عقیدہ ختم میں نبوت کے تعلق سے میں نے مدنی پھول دیے اور جو اس طرف نہیں راغب ہو پاتے ان کو نیکی کی دعوت بھی دی تم بھی کی کہ وہ آ جائیں اور پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داون سے وابستہ ہو جائیں اسلام قبول کر لیں اور پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آخری نبی آپ کو مان لے تو عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے آپ نے مدنی گلدستہ سنا آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہم آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کو اس میں مزید معلومات بھی ہو اور ہمارا ذہن یہی بنا رہے اور یہ بننا بھی ضروری ہے جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہے کہ پیارے آخر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری نبی ہے تو کیا حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی نہیں ہے اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے براہ مہربانی اس کنفیوژن کو تھوڑا سا دور کر دیں یہ آپ سے پاک ہے کن تو نبیوم و آدم و بین الماں کے میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو یوں آپ سے ہی آغاز رسالت ہے کسی شاعر نے اس کو یوں نظم کیا آدم کا پتلانہ بنا تھا تب بھی وہ دنیا میں نبی تھے ہے ان سے آغاز رسالت رسالتے صلح گے وسل علیہ السلام تو آخری نبی ویسے ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بھی سب سے آخری دنیا میں سے شیب لائے حضرت علیہ السلام تو اس وقت بھی ظاہری طور پر بھی حیات ہی تھے آسمانوں پر اب بھی حیات ہیں ظاہری طور پر بھی ان کو موت کا جو وعدہ ہے وہ پیش نہیں آیا تو ابھی جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو اس وقت اپنی ہے تو نبی نبی جس کو نبوت مل گئی وہ نبوت پھر واپس نہیں ہوتی ولایت تو چھنتی ہے نبوت نہیں چھنتی جو ایک بار نبی ہوا تو بز نبی وہ نبی نبی ہے اس کی نبوت ختم نہیں ہوتی تو ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تب بھی آپ نبی ہی ہوں گے لیکن اپنی انجیل مقدس کی تعلیمات کو وہ عام نہیں کریں گے کیونکہ ان کی ان کی جو بھی تعلیمات جو بھی ان کی شریعت تھی نا وہ تو منسوخ ہو گئی پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی وہ عمل کریں گے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں گے دوبارہ اول بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی نبی ہیں ہیں اور آخری بھی نبی ہیں. میرے آقا رحمت اللہ کسی دے میرا جہاں بڑا پیارا شعر نظم کیا ہے کہ کسی کو اگر شبہ ہے کہ یہ آخری میں جو آیا ہے تو نبیوں میں فضیلت نے بھی آخری میں ہے یا یہ پہلا نہیں ہے تو اس شبے کے اشالے کے لیے یہ مسجد اقسام میں انہوں نے امامت فرمائی جو پیچھے آئے جتنے بھی نبی پہلے آئے تھے وہ سب پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور آگے آخری نبی جو حقیقت میں اول اور آخر ہے وہ کھڑے ہوئے تھے تو اس کو پیارے آقا آکاس رحمت اللہ تعالی نے یوں نظم کیا وہی ہے او وہی گئے آخر وہی ہے باطن ہے ساغل اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے نماز اقسام میں تھا یہی یا وہ مانا ابل آخر سب دست بس برابر جو سلطنت آج کر گئے تھے اکثر کی نماز میں یہ بید تھا یہ سر تھا یہ راج تھا کہ جو امام ہے نا وہ اول بھی ہے اور آخر بھی یہی ہے اول کھڑا ہوا ہے آیا اگر کے آخری میں ہے تو سب نبیوں سے افضل اور سب سے آخری نبی ہیں سب کی نبوت ان پر ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی کوئی نبی نہیں آئے گا نیا نبی نہیں آئے گا بھائی سال سلام ضرور تو لائیں گے لیکن کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تو جتنے بھی نبوت کے دعوے کیے سب باطل سب مرتد ان کو جنہوں نے یعنی کہ پیارے آکاش اللہ تعالی علی وسلم کے بعد جنہوں نے بھی جھوٹے نبی کئی ہوئے تو انہوں نے دعوے یہ سب مرتد ہیں اسلام سے خارج ہیں اور جو ان کو نبی مانتے وہ بھی مرتد ہیں اسلام سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ لاکھ نمازیں پڑھیں لاکھ اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر مسلمان کہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہے کہ نبوت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم کو آخری نبی نے ختم ہے نوت کے نبوت ختم ہو گئی یہ ماننا جو ہے یہ بالکل فرض ہے ضروریات ہے تین میں سے پیارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا لا نبی یا باڈی میرے بات کوئی نبی نہیں ہے اس سے مراد میں کوئی نبا نہیں اب نہیں آئے گا علیٰ علیہ السلام کی تشریف اووری کی اس میں نفی یا انکار نہیں ہے اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے پیارے آکا سلم ہوتا علیہ وسلم کے بعد ہمارے پاکستان میں بھی الحمدللہ یہ قانون ہے کہ جو جیسے قادیانی ہے تو یہ اسلام میں نہیں ہے یہ مرتد ہے اقلیت ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے پھر قانون نہ بھی مانے تو اسلام میں قانون موجود ہی ہے کہ جو دوسروں کو نبی مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا یعنی جو غیر نبی کو نبی مانے کوئی نبی, کو نبی, کو نبی اب آئے گا ہی نہیں بالکل فائنل صلی محمد تو ہر اس مذہب سے بیداری کے جس میں پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علی وسلم کے بعد کسی جھوٹے نبی کو نبی کہا گیا اور اس مذہب سے بیداری ہونا بھی ضروری ہے ایسا کوئی سا بھی مذہب ہو اب وہ مذہب بھلے کا دیا نہیں ہو یا بھلے کوئی اور ہو تو اس مذہب سے بیزار ہونا بھی ضروری ہے اور اس تعلق سے ہم آپ کو ایک ایسا مذہبی گلدستہ دکھاتے ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ اس مذہب سے بیزاری کا اظہار کرنے والے توبہ کرنے والے فیضان مدینہ آ کر بھی توبہ کر رہے ہیں ایسا بھی ہوا ہے اور ان کے لیے بھی دعوت ہے کہ جو اب تک توبہ نہیں کر پائے وہ فورن توبہ کریں ان کے لیے توبہ کرنا لازم ہے اور اسی توبہ کرنے میں ان کی نجات ہے اور اس مذہب سے بیداری اور اس مذہب سے بیداری کا اعلان بھی ہے اور اس تعلق سے آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے آئیے دیکھتے ہیں بارگاہ کے دو تین سال پہلے ایک قادیانی نے الحمد للہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا مدنی چینل پہ جس کی تشہیر ہوئی تھی ابھی ان کے ایک بھائی بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو اس حوالے سے کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں میرا نام مرزا فب احمد ہے اور میں ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہوں میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ قادیانی ہیں اس وجہ سے لوگ مجھ پر بھی یہی شک کرتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں اور میں امیر اہل سنت کو گواہ بنا کر اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ میں الحمد شروع سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہوں اور الحمد میں مسلمان ہوں لا اللہ الا محمد رسول اللہ تو حضور دروا فرمائیں کہ باقی لوگ بھی جو میرے کا ہیں وہ توبہ کریں اور سچے مسلمان بان جائیں میرے بھائی مرزا تنویر احمد ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے بھی استقامت کی دعا فرمائی ہے آج سے ڈھائی پہلے میں بھی جماعت احمدیہ قادیانیوں سے طائب ہو کر حضرت کے ہاتھ پہ مشروبہ اسلام ہوا تھا میں اپنے لاہوری احمدیت اپنے اہمیت سے توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی علی وآلہ وسلم اور حضور سے میری یہ عرض ہے کہ میرے لیے دعائیں استقامت فرمائیں اور اپنے سلسلے میں شامل کریں ماشاءاللہ یہ جو ہمارے دو بھائی آئے ہوئے ہیں ایک نے ڈائی سال پہلے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر الل اسلام قبول کیا تھا اور دوسرے ان کے یہ بھائی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے تو کا کہ پہلے سے مسلمان الحمد للہ تو ان دونوں کو مطلب میں ویلکم بھی, بھی کہتا ہوں اور دونوں کے لیے بھی استقامت کی دعا ہم سبھی سب کے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے کروڑوے حصے کے لیے بھی ہم سے اسلام کو جدا نہ کرے بڑکتی آگ میں نہ ڈالے ہم بس مسلمان ہیں اور ہمارا ہر سانس بس اسلام پر نکلے اور ایمان پر ہمارا کاش مدینہ منورہ میں شہادت کی صورت میں محبوب کے جلووں میں خاتمہ خاطمہ ہوں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ رح اللہ علاء نبی جنا علیہ صلاط السلام قیامت کے قریب دنیا میں ضرور تشریف لائیں گے تو یہ نئے نبی نہیں ہیں یہ تو پہلے ہی کے نبی ہیں اور ان کو بھی نبی ماننا یہ بھی فرض عین اور ضروریات دین میں سے ان کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے تو سیدار اللہ نبی جناب والے صلاح وسلم ضرور نبی ہیں یہ تشریف لائیں گے نیا نبی کوئی نہیں آئے گا یہ تو پہلے کے نبی ہیں اور یہ اپنی نبوت یعنی اپنی جو انجن مقدس ان پر نازل ہوئی اس کی تعلیمات عام نہیں فرمائیں گے بلکہ یہ قرآن کریم کی تعلیمات عام کریں گے سنتیں عام کریں گے نبی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لائے جو قرآن لائے یہ اس کی تعلیم عام کریں گے صلو علی صل صل اللہ اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ, اللہ محمد اللہ اللہ and uh I -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. آپ نے آج بہت ہی اہم سلسلہ اور بہت ہی اہم معلومات لی تو یہ مختلف مذہبی مذاکروں کے اندر ہوتا ہے پھر آپ کا خود دیکھا قبول اسلام اتنے سال پہلے ہوا اس کے بعد اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ چند سال کے بعد ہوئی تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم مذہبی مذاکرے میں دیکھیں گے تو مختلف موضوعات میں بعض اوقات بہت اہم بہت اساس اور بہت ضروری موضوع بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مدر مذاکر جو مستقل دیکھتے ہیں ان کے سامنے ہوگا کہ بعض عاشقہ رسول کی قول آتی گناہوں سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ شراب پی رہا ہے تو شراب پینے سے توبہ فلا غلط کام کر رہا ہے اس سے بھی توبہ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبول اسلام کی کولز آ جاتی ہیں اور قادیان مذہب ہے اس سے توبہ کی اور یہ ساری چیزیں بھی اس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ ناظرین جو مستقل مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوں تو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی عادت بنائی گئی مغنی مذاکرے کے تحریری رسائل بھی ہوتے ہیں اور مدنی مذاکرے کے آپ یوں سمجھئے آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ ویب سائٹ کے ذریعے آپ انٹرنیٹ ریڈیو کے ذریعے اس کے ساتھ لائف اسٹریمنگ کے ذریعے آپ بہت سی صورتوں میں دیکھ سکتے میموری کارڈز کے ذریعے فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ حاصل کریں ڈی بی, بی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس سافٹ ویئر سیریز بھی ہیں آپ مدنی مذاکروں کا اہتمام کریں آپ انشاءاللہ رحمان مدنی مذاکروں کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے آخر میں ہم ایک نعرہ لگائیں گے تیار ہیں آپ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا ان شاء اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ أستغفر الله صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد